الحمد الله رب ععلمين وصللاتو وسلام له ص د المسلين اماما با عذب الله منن الش تال بسم الله الرحمن الررحمين وصللاتو وسلام وعلیک یا رسول الله وعله عکه وبي کا یا حبيب الله وصللاته والسلام علیک یا نبي الله ووعله ع وول نور اللہ مدن چین کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ماہ رمضان المبارک 1435 سو سن ہجری کی سولہویں شب آپ ہے رب کریم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تفیل اب تک کی ٹوٹی پھوٹی ہماری جو عبادتیں ہیں اسے قبول فرمائے جو جو گھر میں خدمتیں ہو سکی ہیں ماشاءاللہ اسلامی بہنیں پوری کوشش کرتی ہوں گی کہ حتی اچھے سے اچھے انداز میں سحیر اور افطار کا انتظام کیا جائے اور اس میں گھر والوں کو یقیناً ایک سہولت پہنچانا بھی ہے آسانی پہنچانا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے بس اپنی رحمت سے اور بقیہ رمضان کے ایام میں خوش اسلوبی کے ساتھ سوز و غدا اور رقت قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی گمان یہ ہے کہ مارکیٹوں میں رش بڑھ رہا ہوگا میری مدری دیجیے یہ ہے کہ برائے کرم ان بچے ہوئے دنوں کو مارکیٹوں میں ضائع کرنے کے بجائے غفلتوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے عبادت میں گزاری ہے رمضان کا ایک عجیب و غریب ایک تصور بن چکا ہے برسوں گزر گئے کھانا پینا پکانا گمنا پھرنا خریداری بازار تفریح بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ کئی غفلتوں کا سبب بھی بن کر آئی ہیں اس کو غور کر لیجئے گا کہ اپنے آپ کو بازاروں کی نظر مت کیجیے گا جو تراوی میں سستی کر چکے ہیں برائے کرم تراوی میں سستی اپنی ختم کر دیں تراوی پوری ادا کیجیے بیس رقط تراوی روز پڑھنی ہے آپ کو جماعتوں کے ساتھ جو نماز پڑھتے پڑھتے, پڑھتے سستی کر گئے ہیں برائے کرم نماز با جماعت ادا کیجیے اور جہاں عموماً دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جن جن مساجد میں ہوتے ہیں ذمہ داران بالخصوص محض کروں گا الحمد للہ ان میں ایک یہ خصوصیت آپ کو وہاں ملے گی کہ ہمارے اسلامی بھائی کسی نہ کسی نماز کے بعد درس بھی دیتے ہیں کچھ بیان ہوتا ہے تو کہیں مدرسۃ المدینہ بالگان لگتا ہوگا قرآن پاک درست کرنے کے حوالے سے تو آپ ان اسلامی بھائیوں سے ضرور ملاقات کیے سلام پھیرتے ہی برائے کرمت چلے جائیے اور اگر ایسے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں سے میں بذریعہ مدری چینل مدنی التجا کروں گا کہ اگر اب تک سستی ہو تو برائے کرم اس کو آ... سستی ہو تو چستی میں تبدیل کیجیے عام نمازیوں سے رابطہ کیجیے کہ یہ ایک ایسا قیمتی لمحات یہ لمحات ہوتے قیمتی یہ کئی ایسے لوگ جو سال پر نماز نہیں پڑھتے لیکن مسجد کا راستہ دیکھ لیتے ہیں یا ان کو بھی دیکھیے جو ابتداان مسجد آتے تھے شروع کے دو چار پانچ دنوں میں اور اب آنا بند ہو گیا ان سے جا کے رابطہ کیجئے ملاقات کیجیے علاقے محلوں کے اندر راتوں کو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وقت گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کیجیے ان کو انفانی کوشش کر کے فجر کی نماز اور دیگر چیزوں کا پابند کیجئے مدنی قافلوں کی ہر ایک کو دعوت دیجیے کوشش کیجیے اب آخری عشرہ آ رہا ہے نا آج سولہویں شب ہو گئی ہے اب چند دن رہے گا آخری اشرے کا اتقاف الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول یہ اتقاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شہادت بھی پاتے ہیں تو آخری عشرے کا اتقاف آ رہا ہے اس اعتقاف دنیا بھر میں ماشاءاللہ اللہ داعود اسلامی کے تحت یہ اتقاف کی بہاریں ہوتی ہیں عالمی مدین مگر فیضان مدینہ سمیت فیضان مدینہ میں اتقاف کرنے والوں کو ہم نے مدنی التجا کی ہے کہ وہ 18 انیس تک براہ کر ہم آ جائیں رش آپ کے سامنے ہے جلد آ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی اور دیگر جگہوں پر بھی اعتکاف کی کوشش کیجیے اسی طرح اسلامی بھائی مدنی عطیات کے لیے اسلامی بھائی کا ذہن بنایا کہ اس ماہ میں ماشاءاللہ ایک تعداد عشقہ نے رسول کی جو زکوٰۃ و فطرہ اور دیگر عطیات دیتی ہے تاکہ دعوت اسلامی ان عطیات کو حاصل کر کے بہتر سے بہتر انداز میں مزید دعود کا کام آگے بڑھا سکے تو وہ اسلامی بھائی جو اب تک رابطہ نہیں کر پائیں یا سستی کر رہے ہیں برائے کرم اپنی سستی کو چستی میں تبدیل کر کے بستے لگائیے اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک دعود اسلامی کو احتیاط نہیں دیئے ان کی بارگاہ میں مدنی الجا ہے کہ برائے کرم اپنی احتیاط زکوٰۃ فطرہ اور دیگر ڈونیشن دعوت اسلامی کو بالکل دیجیے آپ کا مدنی چینل سمیت دارالمدینہ سمیت جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ سمیت بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ ہر کام کویا کہ کئی کام ہے جو کروڑا کروڑ روپے لے رہے ہوتے ہیں اور کرنے ہیں اب آنے والی اتوار کو چھ دن کے بعد انشاءاللہ ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں یہ چندہ مہم کہلاتے ہیں مدنی احتیاط مہم کہہ لیجیے یہ بھی ایک, ایک نظام چلا ہے کہ ٹیلی فون کال کے ذریعے عاشقہ نے رسول اپنی رقم ہمیں جمع کرواتے ہیں اور آن لائن وہ ان کے اکاؤنٹ سے نکال دی جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ترابی کے فوراً بعد یہ سلسلہ ہوگا اور اس میں ہم السلام کے صرف ایک ہی شعبہ لا رہے ہیں جامعیت المدینہ جس میں عالم بنایا جاتا ہے تو اس کے متعلق بہت کچھ انشاءاللہ شاء آپ کو بھی ہوں گی اور امیر کا مدنی مذاکرہ بھی کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ یہ لے کر چل رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ اب ابھی سے اپنے ذہنی طور پر بھی آپ تیار رہیے کہ آپ نے بھرپور دینے تقریباً مور السٹھ کروڑ روپے کا یہ آپ کو ہدف ہے جو آپ نے اتوار کی رات کو پورا کر کے ہمیں دینا ہے خیر تو جو مطلب اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں بکری آیا میں جو چند نے مدنی پھول ارض کی ہیں اس پر بہتر انداز سے کام کرنے کی کوشش کیجیے آئیے وہ نصاب آج کا دیکھتے ہیں 14 جولائی 2014 ہزار زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس روپے چودہ جولائی دو زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس روپے چودہ جولائی دو زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس روپے. صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے میٹھے یہ آج کا نصاب تھا اور آپ دارالفتہ سنت کا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے یہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کوئی شرح رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں ہماری کوشش ہے آپ کال کیجئے اور زکوٰۃ اور دیگر شرح رہنمائی کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل ون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایسا آج ہمارے پاس ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں جو لوگ روڈوں پر اور دیگر جگہوں پہ جو ہے نا وہ اپنا اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں اور مسافروں کو اور دیگر جانے والوں کو جو ہے نا افطار کرواتے ہیں تو آج ان شاء اللہ عز و جل ان کھانے والوں جو ان کو افطار کرواتے ہیں ان کے تاثرات اور جو لوگ افطار کرتے ہیں ان لوگوں کے تاثران دمان پر موجود ہیں تو وہ آج ان شاء اللہ آپ کو دکھائیں گے ابھی سے دکھا دیں انشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ بہت اچھا لگتا ہے بیس سال سے کر رہے ہیں تقریبا پانچ سو سے لے کے بڑھتے بڑھتے اب یہ دو دو ہزار آدمیوں کا اللہ ہی کرتا ہے اللہ کا ہی ہے رمضان کا دن تھا سامنے یار یہ کریں تو ایک چھوٹی سی ٹیبل لگا لی تھی اور پانچ سو روپئے کا سامان یہاں سے قریب میں سے ادھر سے لے کے رکھ دیا ٹیبل پہ جذبہ بڑھ گیا اور دعائیں دیتے ہیں سر ہو گئے مزار کی ہیں کمیٹی ہے ہماری مزار کی تو یہ جمع ہوتی تھی کی تو ہوتی تھی تو ہم نے سے کی شروع کری تو آج اللہ کے کرم سے ولی کے سدقے اس سلسلہ چل پڑا ماشاء اللہ پچاس ساٹھ سال ہو گئے دو ڈھائی سو آدمی ہو جاتے ہیں اس سال میں سے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں اللہ تعالی نے بہت بڑا کوئی نیکی کیا کام کرا دیا جی اس رمضان کے مہینے کے سدقے اللہ تعالی ہم سب بھائی بہنوں کو محبت اور اتباق کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ تعالی کی خوشبندی حاصل کرنے کا ہوتا ہے سارا معاملہ کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اس کا سواؤ ہمارے ماں باپ کو ملے ہمارے عزیزہ کار ہم کو ملے ہمارے مرومی کو ملے جن کا کوئی آواز اڑانے والا نہیں ہے ان کو ہی سواب ملے ہم آپس میں مل کے کرتے ہیں کل یہاں پہ چلتی ہوئی عوام ہمیں دے کے جاتی ہوں اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے تاری کر رہے ہیں ہلے محلہ کی جانب سے کر رہے ہیں اس میں ہر کوئی حصہ لیتا ہے اور اس میں غریب لوگ سب چلتے پھرتے لوگ آ کے تاری کرتے ہیں سات آٹھ سال ہو گئے پبلک بڑھتی ہی جا رہی ہے اللہ کے دعائیں کہ مسجدوں میں اور نیک ہو جائے سب اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے یہ ہم اپنی طرح سے نہیں کر رہے یہ سب مل کے کرتے ہیں اور رمضان کے برکت سے ہمارے ملک کو جو ہے دہشت گردی سے اور بدمنی سے اور غربت اور افلاس سے جو ہے محفوظ فرما لے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ایک زمانے سے کر رہے ہیں عالم کی سے بخار ہے روحانی سکون محسوس ہوتی ہے یہ مقصد ایک راہ گیر کے لیے ہوتا ہے تو وہ راستے میں مغزر روزہ اختیار کر لے اور روزہ کھلانے کرا... والے کو بھی ثواب یہ ہے غریب لوگ روزہ کھولے آرام سے اختیار کرے दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दा کہ اللہ ان کو اور دے اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اور دے گا اللہ تعالی اگر ایسے کرتے رہیں گے توالی صاحب کی خواہش تھی جذبہ تو ہے اور مسلمان کو ہونا چاہیے اللہ باغ نے اتنا دیا ہے تو اس کی راہ میں نکالنے کا اتنا جذبہ ہے اگر ہر انسان اس کو سمجھ لے تو کیا بات ہے اس کا تو کچھ آئیڈیا نہیں کہہ سکتے بس آ جاتے جتنے آتے ہیں کالے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجڑ دے گا اچھی بات ہے یہ بھائی چارگی کرنا رمضان الحمدللہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے دل میں محبت جی ہو جاتی ہے اللہ ان کو اتنا دے کہ یہ اس سے زیادہ کریں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا اجڑ دے گا کوئی بھی ہو اس کے اندر پڑھان ہے مہاجور سندھ سارے ایک ہیں ایک ہی سب میں کھاتے ہیں رمضان رمضان جذبہ تو اللہ کی خوش کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں ایک نیکی کا پتہ نہیں کتنا اجرا رکھا ہوا ہے ایک تو جذبہ یہ دوسرا جذبہ یہ ہے روزے میں ہوتا ہے پھر اس طرح ایمان تازہ ہوتا ہے ہمیں روحانی خوشی ہوتی ہے بڑی روحانیت ملتی ہے ہمارا پورا گروپ ہے یہ اپنا گھر باہر چھوڑ کے سب یہاں افطاریاں کرتے ہیں پھر اس کے بعد گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے نا تو بیان نہیں کر سکتے दम्रा, दम्रा, ये बहुत निकी का काम है ठेले वाले इधर उधर इनके लिए बहुत दुआएं करते हैं दुआएं निकलती हैं जब बंदा काम पर से जा रहा होता रस्ते में रोजा खुलता है और ये लोग खुलवाते हैं अल्लाह इनकी नियत को कबूल करे दोस्तों का कंट्रीब्यूट है वो सब मिलकर आपस में करते हैं अल्लाह तला जिसे हिदायत दे रहे तरीबन سو ڈیڑھ سو کا ہے سب کے لیے سب کے لیے روزہ کھلوانا ہے سکون ملتا ہے چار سال سے لوگ جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں ان کا روزہ نہیں کھل پا رہا ہوتا کوئی بسوں میں ہوتی ہے آزان ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کے کیا ہم لوگوں نے بہت کچھ ملتی ہے سکون ملتا ہے چارجر تو اللہ دے گا نا ہمیں لوگوں سے تو کوئی لینے دینا نہیں ہے رمضان رمضان رمضان ہم لوگ ٹرانسپورٹ لینے والے ان کے لیے مہربانی ہے کہ ہماری آفتاری کے لیے انتظام کرتے ہیں بس یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بخشن میں کون کہتا ہے آپس میں محبت نہیں ہے آپس میں پیار نہیں ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے وطن عزیز سے محبت نہیں ہے اپنے ہم وطنوں سے محبت نہیں ہے کون کہتا ہے یار یہ منظر دیکھ کر کون کہے گا کہ آپ کو کہ یار یہ سب کے سب نفسہ نفسی میں لگے ہوئے ہیں کون کہے گا کون کہے گا کہ اس قوم میں اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پر نہیں ہے وہ نہیں ہے جہاں پر خارابی, خرابی کمزوریاں وہاں پر ہیں تو اس کو کیا کہیں گے آپ جو اس وقت آپ نے مناظر دیکھے یہ تو میرا خیال ہے مخصوص علاقے کے مناظر کی شاید ویڈیوز مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بنائی ہوگی جا رہے گا پورے شہر میں تو یہ کیمرہ لے کر گئے نہیں ہوں گے لیکن اگر پورے ملک کا جائزہ لیا جائے تو غالباً یہ شاید ہو سکے ہزاروں مقامات پر میرا اسے گمان ہے شاید ہزاروں مقامات پر اس طرح افطار کے اہتمام کیے جاتے ہوں افطار کے انتظامات کیے جاتے ہوں اور یہ تو سڑکوں پر جو انتظامات کرتے ہیں مساجد کے اندر جو افطاری ڈلوا کر چلے جاتے ہیں غالباً ان کا شمار اس سے الگ ہوگا اور اس میں باس تو وہ ہوں گے کہ جن تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کیا کیا دے کر کیا کیا لے کر چلے گئے تو یہ تو ایک اعلی ترین محبت کی پیار کی قوت کی بھائی چارے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ایک دوسرے کے ساتھ الفت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے بھائیوں کے لیے ایک درد رکھنے کی ایک اعلیٰ ترین مثالیں ہیں کہ جو ہمارے الحمدللہ للہ اسپیشلی ملک میں میں نہیں جانتا دنیا میں کہاں کہاں ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ مدین منورہ اور مسجد الحرام مکہ شریف میں واقعی وہاں بھی سہری اور افطاری افتار... کے لیے بالخصو جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ تو اس کا یہاں پر میں بیانی وہ تو ایک اپنی الگ ہی شے ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مدینہ عطا فرمائیں لیکن... سوال آپ سے پیدا ہو رہا تھا کہ یہ یعنی جو ہم نے مناظر دکھا ہے یہ عام طور پر اثر کے بعد کیا ہوتے ہیں یعنی تیاری وغیرہ کرنا اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور گرمی بھی جو ہے نا وہ اپنا کم ہو جاتی ہے تو یہ سارے مناظر کیا ایسا تو نہیں ہے یہ بھائی چارہ وغیرہ یہ اثر کے بعد پیدا ہوتا ہو کیونکہ ہم نے ظہر اور اثر کے درمیان جو حال لوگوں کا دیکھا ہے یعنی مارکیٹوں کے اندر جو لڑائیاں اور یعنی خاص روزے کی حالت میں تو یہ اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ اپنا بیان کریں گے کہ زہر سے اثر کے درمیان جو ہے وہ اپنا جس وقت دھوپ شدت کی ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا وہ اپنا یہ بھائی چارہ کہاں چلا جاتا ہے اور اثر اور مغرب کے درمیان شاید ہو سکتا ہے کہ روزہ اب قریب آ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح کریں گے تختی میں اپنی اپنی تختی میں جو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ان کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے جو ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے ہیں یہ جو افطاریاں کرا تو ہو سکتا ہے ان کو بھی آتے ہوئے یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے اب تکسی میں اپنا اپنا انداز ہے اپنا اپنا بانٹا ہوا ہے لیکن دیکھیں نا کہ اب جو غلط ہو رہا ہے اب جو صحیح ہو رہا ہے اس کو بھی تو میں غلط کے نام پر صحیح کو تو قربان نہیں نہ کر دوں گا ہم اپنے سسروں میں جو غلط ہو رہا تھا اس کو ہم غلط بتاتے ہیں غلط بولتے ہیں اور اس کے صحیح ہونے کے لیے ہم اپنے مدنی جنگ کے ناظرین سے بھی تو بات چیت کرتے ہیں لیکن جو چیز صحیح نظر آ رہی ہے اور جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھائی چارگی ہے اب مسئلہ یہ نا کہ مطلب ان نمل مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے درد رکھتا ہے دیکھئے دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے ظلم و ستم ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی مطلب کے بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے خواہ وہ فلسطین کے مسلمان ہو یا کسی اور ملک کے مسلمان ہو تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو کسی بھی دنیا کے مسلمان کو پتہ چلتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا ایک گھر کے اندر دو سگے بھائیوں میں بھی کئی جگہ پر نہ ہوتی ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھائی کو اگر حادثہ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور پریشانی میں آ جاتا ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اب یہ کہ جو غلط ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے جو مطلب ایک دوسرے کے مطلب ماردھار کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے وہ غلط ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن جو صحیح ہو رہا ہو اس کو صحیح تو بولیں گے نہیں بولیں گے زکات دینے والے غریبوں کو ڈھونڈ کے زکاتے نہیں دے رہے ہوتے ایسا تو نہیں نا کہ کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا دے رہے ہوتے نہیں دے تو ایسا نہیں ہے دنیا بھر میں کتنی مساجد بنی ہوئی ہماری اتنی مساجد ہے دنیا بھر میں کون بناتے ہیں مساجد مسلمان تو بناتے ہیں اگر مسلمان چندہ نہیں دیتے تو مسجدیں کیسے بنتی ہیں مسلمان چندہ نہیں دیتے تو یہ مدرسے کیسے بنتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو پرسینٹیج چاہیے وہ نہیں ہو رہا لیکن ہو تو رہا ہے نا مجھے تو یہ دیکھ کر آپ دیکھیں کس دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں اور بعض اوقات تو میں جب ماضی کی بات کروں تھوڑی بہت تو میں نے بھی یہ منظر دیکھے ایسا پکڑ پکڑ کے بعض اتار رہے ہوتے یار اترو اترو بیٹھو بیٹھو کھاؤ کھاؤ کھاؤ کھاؤ اور ایسے کھلا رہے ہوتے جیسے کہ یہ جو افطار کرنے والے ہیں جن کا نہ یہ نام جانتے ہیں نہ پتا جانتے ہیں نہ یہ جانتے ہیں یہ پٹھان ہے کہ یہ مہاجر ہے کہ پنجابی ہے کہ یہ کون ہے سندھی ہے کہ بلوچی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اب ایسا محبت تو بھائی چارگی مجھے تو یہ افطار کے دسر خانوں میں ایسا منظر نظر آتا ہے یہ بوترے لے کا دوڑ رہے ہوتے تو پوچھتے تھوڑی کہ تم کون ہو تب تم کو پانی دوں گا ایسا نہیں ہے ایک انم المؤمنون اخوت مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ہم سب کی لڑائی شیطان کے ساتھ ہے اور شیطان کے خلاف جنگ یہ جاری رہے گی جی کیا فرماتے جیسا آپ صحیح فرما رہے ہیں جزاک اللہ ویسے اس کے ثواب پر بھی میں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے جو یہ کھلاتے پلاتے ہیں تو اگر یہ ہوں مدنی چینل پب اللہ علم حدیث پاک میں ہے جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا فرشتے ماہر رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفال کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اب کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رحمت پر کوئی مسلمان ماہ رمضان میں اگر کسی روزہ دار کو ایک آدھ کھجور کھلا کر پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے جبرائیل علیہ السلام معصوم فرشتے رمضان مبارک کے اوقات میں اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام شب قدر میں دعائیں مغفرت فرماتے ہیں الحمد للہ ایک اور روایت میں جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درو دےچتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اسے مصافحہ کرتے ہیں اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا عزمت اللہ سے کشکمار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے ایک اور حدیث سنیے جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوزے کوسر میرے حوضے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان عشقان رسول جو ان مسلمانوں کی خدمتیں کرتے ہیں اور انہیں روزہ افطار کراتے رہا اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور اجر ویتہ فرمائی اور اس میں بہت برکت ہی برکت ہے یعنی اگر اس کو آپ مجموعی طور پر سامنے رکھیں تو اعلیٰ حضرت امام سنت سے اس طرح کا ایک جیسے سوال کیا گیا تھا کہ مطلب کہ لوگ وہ مختلف بیماریاں وغیرہ کے وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ حسب استطاعت کچھ کھانا وغیرہ جمع کرتے ہیں پکاتے ہیں اور بلاتے ہیں دعا فاتحہ ہوتی ہے اس ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں مطلب کہ مولانا حضرات یا کوئی علم حضرات عاشقان رسول یا سکتا ہے کسی مطلب علما وغیرہ کو بھی دعا فاتحہ کے لیے بلایا جاتا ہو برکت کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہیں کہیں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر افتاری کروائی جاتی ہیں اور مطلب بہت اچھے انداز سے افتاری کروائی جاتی ہے مساجد میں سر مسلمان جمع ہو کر افتاریہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ علماء بیٹھ کر دعائیں وغیرہ بھی مانگتے ہوں تو اس طرح کہ یہ پکانا بلانا بٹھانا کھلانا پھر وہاں رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں عزیز کاری جمع ہو جاتے ہیں پڑوسی جمع ہو جاتے ہیں یہ سارے جمع ہوتے ہیں یہ کھاتے پیتے ہیں تو اس طرح کے حوالے سے اعلیت امام علیہ سنت نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو چند بڑے ہی مطلب کہ بہت پیارے مدنی پھول ہیں نمبر ایک کہ اس سے مساقین اور فقرہ بھی کھائیں گے علماء صحہ بھی عزیز رشتہ دار بھی قرب و جوار کے لوگ بھی اور پھر اس میں کیا کہتے ہیں کہ مزید خوبیاں یہ ہے کہ اس میں فضیلت صدقہ بھی ہے خدمت صلحہ بھی ہے اس میں سل رحم بھی ہوتا ہے اور مطلب کہ یہ کیا کہتے ہیں پڑوسیوں کی غمخواری بھی ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک ہوتا ہے خصوصاً غوربا کا دل خوش کیا جاتا ہے اور ان کی مرغوب چیزیں بھی ان کے لیے بساوقت مہیا کی جاتی ہوں گی جو ابھی یہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں پھر مسلمانوں کو کھانا دینا یہ کھلاتے پلاتے ہیں پھر مسلمانوں کا کھانے پر مجتمع ہونا یہ جو آپ نے منظر دکھایا تو یہ اس طرح مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور ان سب امور کو جب با نیت سالح یعنی اچھی نیت اور نیک نیتی کے ساتھ ابھی یہ کام ہو تو اعلیٰ سے فرماتے بزم اللہ تعالی رضاء خدا اف خطا و دفع بلا میں دخل تعمیر یعنی کہ اس سے دفے بلا بھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمت وغیرہ بھی ہے اور اس سے بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں دیکھیں جو حالات اور معاملات و پریشانیاں ہیں اس سینیریوں پہ بھی اگر آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک, ایک اچھا قدم اور آج سے نہیں ہے برسوں سے یہ ہو رہا ہے بس اس میں یقیناً اگر کوئی غلط چیزیں ہوں تو اس کو یقیناً نہیں ہونا چاہیے وقت پر ایک, سو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس معاملے میں بھی سیا کاری دکھاوا فخر تکبر کیا یہ چیزیں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ یہ تو مطلب عوام کے لیے اور روڈوں پر اس طرح سے مطلب کروا رہے ہیں تو کیا یہ چیزیں بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ چیزیں تو آئی جاتی ہیں اس طرح کے عموماً اچھے کاموں میں اب اس میں اگر آپ نیتوں کی بات کریں کہ اس میں برائی اور اس طرح کی چیزوں کی جو آمیزش ہو سکتی ہے اب ریا کاری دیکھیں ریا کاری یہ ہے ہی عبادت میں اور عبادت کہتے ہیں رضا اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ اسے عبادت کہا جاتا ہے اب گمان یہی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے اور یہ نیت نہیں ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں جیسے کہ ایک تاثرات آپ نے کسی نے کہا کہ ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر چاہیے لوگوں سے بھی کیا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی سے واقعی اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ نا کہ نیت کی درستی ہونی چاہیے کہ انما و بھی نیت کہ عمل کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے اور اس طرح کے جو کھلانا پیلانا اور صدقہ و خیرات اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے بھی باقاعدہ اس میں ہماری تربیت فرمائی کہ اس میں ریا یا ناموری یعنی ریا کاری اور حب جا وغیرہ جیسے برے اور گندے مقاصد اگر ہوں گے تو اس کا یاد رکھیے کہ اب نفعہ کو تو بھول جائیے تو وہ واضح لفظ واضح طور پہ جو بیان ہے وہ میں ارج کر رہا ہوں اگر ایسے لوگ ہیں جو کھلاتے پلاتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو کھلاتے پلاتے ہیں مسلمانوں کو سارے غور کر لیجیے ڈیفینےٹلی سارے غور کریے اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہم سب شامل ہیں کہ اگر اس میں ریا کاری شامل ہے ریا یعنی کہ مطلب کہ اپنی عبادت کے ذریعے ناموری یا اپنا مال بٹورنا یا اس طرح کیجیے یا لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا کہ جناب میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں چار آدمی میں دکھاوا کرنا یہ بولنا وہ بولنا اور اگر کوئی واؤ پتہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے واہ واہ نہیں کی تو بند کر دے گا اب لوگوں کے لیے کیا تھا کہ ثواب کے لیے کیا تھا تو اب یہ ریا کاری کے حوالے سے واقعی غور کرنے نہیں کی ہ یا پھر شہرت کے لیے کہ محلے میں نام ہوتا ہے علاقے میں نام ہوتا ہے خاندان میں نام ہوتا ہے کہ جناب یہ تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے ارے جناب بہت مطلب کے یاد بہت بھاگتا ہی ہے روڈ پہ بھاگتا ہے رکشہ پکڑتا ہو سائیکل پکڑتا ہو ویگن میں چڑھ جاتا ہے ویگن کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے بھائی بوتلے پلانے کے لیے پکر پکڑ کے بہت کر رہا ہے اب یہ جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں پھل کاٹ رہے ہیں ٹوکریاں جمع کر رہے ہیں شربت بنا رہے ہیں پانی لا رہے ہیں ٹھنڈا کر رہا ہو, کیا کر رہا ہو, جو کچھ کر رہے ہیں اب اگر اس میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی بھی ریا کاری کی اگر نیت بنتی ہے کہ میں اس کے دیے مطلب پیسے بٹوروں گا لوگوں میں مطلب یوں بناؤں گا جو بھی مقصد برا اللہ نہ کرے اگر آ گیا تو خیر منائیے اور اگر مطلب کہ نیت فاسدہ میں سے اگر حب جاہ شہرت کی خواہش آ گئی کہ میرا نام ہوگا محلے میں اللہ کے میں اور اس کے ذریعے بھی پھر آدمی چار چیزیں اور الٹی سیدھے نکلوانے کوشش کرتا ہے کہ نا بہت ویلفیئر کرتا ہے بہت یہ وہ ہے اور پھر اس کے شریک تقاضے پورے نہیں کر پاتا تو اعلیٰ تو دماغ میں یہ لے سن کہ اگر نیت فاصدہ یعنی بری نیت برے مقاصد اگر کہیں چھپے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہ وہ جانے جو کرتا ہے میں نہیں کہوں گا یہ دوڑتا ہے بھاگتا ہے پھل کاٹتا ہے کھلاتا ہے پکڑ پکڑ کے لاتا ہے تھال بانٹتا ہے ارے کھا لو ارے آ جاؤ ارے ڈرائیور صاحب تم بھی اترو ارے کنڈکٹر صاحب آپ بھی آ کے بیٹھو ارے بھائی جان آپ بھی آ جاؤ نا اچھا میں آ جاتا ہوں گاڑی کے اندر اور ایک ایک سیٹ پہ جا کر وہ کھجور بھی کھلا رہا ہے پھل بھی کھلا رہا ہے تھال بھی دے رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش سے قبول کرے اب یہ جو کر رہا ہے نا یہ غور کرے کہ اگر یہ کر میں اس لیے رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے صدق کرور مربع اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا حساب جندر میں داخل عطا فرمائے آپ کے ستیہ مجھ گناہ گار ودکار سیاہ کار کی بھی وقفت فرمائے لیکن اگر یہاں پر مقصد ریا کاری دکھاوا آ گیا برے مقاصد آ گئے گدے مقاصد آ تو پھر اہل امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نفع درکنار نقصان کا سزاوار ہوں گے اب اس یہاں نقصان ہوگا یہ غور کر لیجئے گا موضوع پر ہمارے پاس ایک کال ہے وہ سن لیتے ہیں پہلے سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جو لوگ باہر افطاری کے انتظام کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا احکاطیں ہونی چاہیے دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے جو کھلاتے پلاتے ہیں اس کے لیے سب سے بنیادی احتیاط تو وہ میں نے نیت کا بیان کر دیا کہ جو نیت فاسیدہ اگر ہوئی تو اللہ نہ کرے مر جائیں گے اگر ایسے لوگ ہیں تو برائے کرم غور کریں دوسری احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاک مال سے کریں جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں جو بھی یہ صدقہ خیرات اور جو قارے خیر کا کام ہے پاک مال سے کریں حرام مال سے نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ خیرات فاتحہ نیاز کچھ قبول نہیں یہ یاد رکھیے گا دوسری یہ احتیاط کیجیے کہ اس جگہ پر یہ تو نارمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں جرنل بات کر رہا ہوں یہ اور جو کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میں تو سب کو جرنل لے رہا ہوں ناٹ اونلی یہ جو روڈ پر جو افطار کرتے صرف ان کا نہیں لے رہا اگر یہاں بھی اگر یہ بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو بھی مزید اس پر آپ توجہ فرما دیجئے کہ اعلیت نے بڑی خوبصورت انداز فرمائی خبردار ہرگیز دیکھیے بہت بڑی احتیاط بیان کرنے جا رہا ہوں جو دعوتیں اس طرح کے نارمل عوامی طور پہ جو کی جاتی ہیں نیاز وغیرہ کی جاتی ہے فاتحہ کیا جاتا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مطلب خاص ہو پر چیز کو دیکھیے کہ اعلیٰ سے فرماتے کہ ایسا نہ کریں کہ ہاتھوں کو بلائیں اور محتاجوں کو چھوڑیں ارے سیٹ صاحب حاجی صاحب آپ تو آئیے یار آئی. ارے, ارے بھائی اٹنا اٹنا جی جی آئیے آئی. اب وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا سونے کی چین پہنا ہوا یہ داڑھی بنڈا شیٹ صاحب تم کو کیا دے دے گا یار تم نے خالی خالی گری مسکن آدمی کو کڑا کر دیا شیٹ صاحب حاجی صاحب کر کے تم شیر شاہ حاجی صاحب کی خوشامت کرنے کے لیے نیاز ہاتیا کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے بھائی؟ سود خور تم کو کیا دے دے گا بھائی یہ رشوت خور تم کو کیا دے گا ایسا نہ اللہ کی رضا کے لیے نیاز کر رہے ہیں یہ نیاز یہ سال سباب کے لیے کر رہے ہیں کا وہ خیرات جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کے ان, ان چیزوں میں یہ ضرور یاد رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھروں کو بلائیں اور محتاجوں کو جو مستحق ہیں ان کو ہٹائیں کہ انہیں اس کی حاجت ہے تو ان کا چھوڑنا انہیں ایزا دینا ہے ان کو ہٹائیں گے یہ کرے اور وہ جب دیکھ بھی رہیں گے تب بھی ان کو ایزا ہوتی ہوگی کہ یار یہ کیا ان کا دل دکھتا ہے اور فرماتے مسلمان کی دل شکنی وہاں اللہ وہ بلا عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی ایسے کھانے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا ہے کہ پیج بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں وہ بھوکے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں کتنی خوبصورت حدیث کتنا یہ آلہ حضرت نے اپنا خوبصورت اور جامع اور مان بیان عطا فرمایا ہے اسی طرح ایک اور احتیاط ضرور کیجیے کہ فکرا کے آئیں دیکھیے صرف افطار ہونے والوں کو مت لیجیے گا جرنل تمام آشقا نے دنیا بھر میں جو یہ نیاز ساتھیاں وغیرہ کرتے ہیں اس میں یہ بھی چلیں شامل کر لیجیے میں تو سب کو جرنل باتیں مدنی پھول دے رہا ہوں جو میرے آقا حالات دماغ سنت کی بارگاہ سے ہمیں ملے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ فقرا کے آئیں کہ ان کی ایسا کیجیے یہ فرما دیں کہ فقرہ کے آئیں یہ غریب فقرا مساکین جو حاجت مند واقعی مستحق ہیں ایسا کیجیے کہ یہ آئیں تو ان کی مدارت اور خاطرداری میں صحیح جمیل کریں یعنی کہ ان کی خوب آؤ بھگت کریں اور اس کے لئے بہت اچھی کوشش کریں کہ ان فکرا ان مساکین کا دل خوش ہو جائے گا یار ایک ایسی دعوت ہے جس میں ہم کو اتنی عزت مل رہی ہے ہم کو اتنا مان مل رہا ہے؟, ہے اور پھر اعلیت فرماتے کہ اپنا احسان اوپر نہ رکھیں کہ ان کو اتنا پیار اور محبت سے بلایا بٹھایا تو یہ نہ کہے گا کہ یہ بھی ان پر کوئی احسان کرا نہ نہ نہ نہیں آلات فرماتے کہ ایسا نہ کرے کہ کوئی ہم پر احسان کرنا نا آلات و فرماتے اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانے کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں بھی برتاؤ ایسا نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے کہ احسان رکھنے ایزا دینے سے صدقہ باطل اور اکالا چلا جاتا ہے تو یہ بھی کچھ بدنی پھولتے دوسرا اسی موضوع پر ایک اور, اور اگر آپ سننے دو اے وہ جماعت کا میرا وہ رہ جائے گا اگر آپ فرمائے تو فرمائے علیکم ورحمت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام وبرکاتہ جی عم میں سفیا اختاری میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میران شرا کی وارکاہ میں عرض ہے کہ جو لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں کیا ان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے یا ان کی لیے کوئی چھوٹ ہے اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ بہت پتے کی بات کی آپ نے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ جتنے بھی طرح کی دعوتیں نیاز افطار کروانے والے ہیں یاد رکھیے اگر کوئی مانو شرغی نہیں ہے کوئی شہر رکاوٹ نہیں ہے اور مسجد ساتھ ہے تو سب کے سب مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھیں اور میں تو آپ کو دعوت دوں گا مثال کے طور پر کہ مدینہ مسجد آپ کے ساتھ ہے ایک مدینہ مسجد کے قریب مطلب آپ یہ افطار کا انتظام کرنے ساتھ ہی مدینہ مسجد بنی ہوئی ہے اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی وقت مطلب وقت شروع ہوا افطار ہو گئی اب جیسے ہی ہمارے یہاں ماشاء اللہ کو پتہ ہے کہ اذان سے پہلے عشیقا نے رسول در شریف پڑھتے ہیں سلح تو وسلام علیکیہ رسول اللہ کی سدائیں آپ کے کانوں میں آنی شروع ہو جائیں گے اب اسی وقت سب کو مطلب کہ سمیٹنا شروع کریں کہ چلو مسجد کی طرف ابھی اذان شروع ہونے والی ہے پھر کچھ توقف ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ موزن صاحب مغرب کی اذان دینا شروع کر دیں گے تو فوراً اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلنا شروع کرے جس طرح آپ نے انہیں کھانے کی دعوت دی تھی اب آپ اسی طرح ان کے ساتھ اب ایسا نہیں ان کو مسجد میں بھیجا اور خود تھال سمیٹنے میں لگے نہیں اب یہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ آپ کی جماعت نہ چھوٹے دیکھیں یہ کھلانا کار سواب ہے کارے ثواب ہے لیکن اب نہیں کھلائیں گے تو گناگر نہیں ہے تو تے ہے نا نہیں کھلائیں گے تو گناگر نہیں ہے کارے سواب ہے پھر اس کو سواب ہی کی طرح کھلانا ہے اب ایزا بھی نہیں دینی کہ یہ بھی گناہ ہوگا ان کی بےزتی نہیں کرنے کہ, کہ یہ بھی گنا ہوگا تو ان تمام برائیوں سے بچنا جو میں تھوڑا بہت بیان کر چکا لیکن جماعت تو واجب تھی نا میرے پیارے اسلامی بھائی آپ کے اوپر اس طرح جو بھی نیاز رسطار وغیرہ فاتیا وغیرہ کرتے ہیں یہ جب بھی دیکھیں کہ جماعت کا وقت ہے تو فوراً جماعت کے لیے مسجد کا رخ اور با جماعت نماز پڑھی اور ان کو بھی دعوت دیجیے زبردستی ہم کس کے ساتھ کریں گے مگر دعوت دیجیے جس طرح آپ نے کوشش کی ان کو کھانے پر اپنے ساتھ افطار کے لیے بٹھا لیا اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا ورنہ یہ بےچارہ چلا جائے گا شربت پی کر کھائے پھل فروٹ کھا کر وہ نکل جائے گا یہ میرا تھا اور میں یقیناً یہ یہاں اس موقع پر میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ مدری پھول ارض کروں گا کہ اس میں یقیناً صدقہ خیرات مسلمانوں کا جمع ہو کر کھانا کھانا مسلمانوں کا آپس میں میل حسن اخلاق یہ بہت ہی زبردست ہے یادی سے پاک میں آتا ہے کہ بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غذب کو بجھاتا اور بری موت کو دفاع کرتا ہے اتنی برکت انشاءاللہ شاء آپ کے محلے میں آئے گی آپ کے گھر بار میں آئے گی آپ کے کاروبار میں آئے ہمارے ملک میں آئے گی اگر حلال طریقے سے جائز طریقے سے مال حلال سے اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھائیں اور اس کے پورے شرعی تقاضے پورے کیے جائیں نماز جماعت کا اہتمام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے ریاکاری نمود و نمائش کے لیے نہ کیا جائے اور اس میں متقی پرہیزگار حاجت مند مستحقین بھی آئیں اور نارمل جو نیاز ہوتی ہے جیسے یہ ہوتے یہ امیر غریب سب کے لئے یکساں ہوتا ہے جو بھی روڈ پہ چلتا ہے وہ محلی لیکن میں نے اوور آل نیاز فاتح اور اس طرح کے جو کار خیر کے جو کام ہیں میں نے ان سب کو اوور لے کر آپ کو دینے کی کوشش کی ہے عدی سے پاک محدود دوز سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا دے کر کہ وہ ٹیڑے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے تو جو اس کارے خیر میں حصہ لیتے ہیں یقیناً ان کے لیے بھی اس میں بڑی برکت ہے ایک اور حدیث پاک سنا سناتا چلوں آپ کو کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتے ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا چلو کہ مسلمان اور ایمان کی کہاوت ایسے ہے جیسے چراگا اور گھوڑا اپنی رسی سے بندہ ہوا کہ چاروں طرف چر کر پھر اپنی بندش کی طرف پلٹ آتا ہے یوں ہی مسلمان سے بھول ہو جاتی ہے پھر ایمان کی طرف رجوع آتا ہے تو اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور اپنا نیک سلوک سب مسلمانوں کو دو تو یہ الحمد اس میں پھر سلا رحمی بھی کرتے ہیں تو جوش چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں اس حق مال میں برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں سلوک کرے یہ بھی حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی ہے اور بہت ساری اس معاملے میں میرے میٹھے و پیارے سہ بھائیوں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں مزید پیار و محبت اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ سیل رحمی ہم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ جو استاری کے چندے کے پیسوں سے استاری کرواتے ہیں کیا ان کے کی لیے بھی وہی مسائل ہیں جو دیگر امور میں چندہ کرنے کے مسائل ہوتے ہیں یا ان کے الگ مسائل ہیں وضاحت فرما دیجیے جزاکم اللہ امین چندہ چندہ دینے والے کی ملک میں رہتا اب آپ نے چندہ لیا کیا کردہ اگر آپ نے اسی طرح افطار والوں کے لیے لیا ہے تو یہ افطار والوں کے لیے ہی ہے اب ان کو پتا چلے گا یہ جناب یہ کھلانے پلانے والے کھلا پلاگ بھی یہ سارا سامان اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں تو کیا دینے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ چندہ چندا دینے والے کی ملک میں ہے اس کو اسی کام پر ہی آپ کو خرچ کرنا پڑے گا اب جو بچ گیا افطار کے بعد تو وہ دیکھے اسی جو مستحق اور غریب ملے پھر ان میں تقسیم کر دے تاکہ یہ مال ضائع نہ ہو اور اگر یہ پورے رمضان گزرنے کے بعد اگر چندہ بچ جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چندہ کس کا ہے تو یا تو اس کو دے دیا جائے اس کی یا تو اس سے کوئی اختیار لے لی وہ ورنہ پھر یہ اسی کام کے لیے آپ کو اٹھا کر رکھنا پڑے گا کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتے اس کے لیے میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح چندہ کرتے ہیں وہ کلی اختیارات لے لیا کریں دعوت اسلامی کا ہی جیسے ہوتا ہے کسی بھی نئے کو جائز کام ہے خرچ کرنے کا اختیار دے دیجیے تو وہ اختیارات لے لے گا جناب بچ جائے گا تو ہم یوں کر دیں گے یہ چندہ ہوگا تو یو کر دیں گے اس کو یہ کارے خیر میں استعمال کریں گے اب چندہ دینے والا اگر آپ کو کلی اختیارات دے دیتا ہے یا مزید دو چار اور جگہوں پر خرچ کرنے کا اختیارات دے دیتا ہے تو چندہ دینے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس چندے کو کیسے خرچ کیا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد کون جی. سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوال ہے جو لوگ اس تاریخ کا انتظام کرتے ہیں اور کھانا وانا بچ جاتے ہیں کیا وہ گھر لے جانے کی اجازت ہے لا بچوں لا. کو کھلانے کی اپنے دوستوں وغیرہ کو دینے کی اجازت ہے جواب کیا پوچھ رہے بھائی یہ چندہ دینے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹا کے سر اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں جب کچھ پھر اپنے گھر پہ پھیلے تو پہنچا دیا ہے میری نہیں سمجھ میں کہ ان کی سمجھ میں آئے گا یہ تو سڑک پر چلنے والے مسافر اور یہ روڈوں پہ چلنے والے ٹریفک میں پھنس گئے موٹر سائیکل پہ مکری کا وقت ہو گیا ان کی ہمدردی میں دے رہے ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی ایک آدمی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے اور وہ بھی کو پتا ہے سب کچھ اور اب بچ گیا وہ بول بھائی یہ سب ادھر لے ادھر لے اس آدمی کے اپنی مل کے جو بھی سامان پڑا ہوا ہے تو الگ چیز ہے باقی ہی جو ایک عوامی چندہ کرتے ہیں تو اگر کسی کو بولو گے کہ میں ہم روڈ پہ بچھاتے ہیں اور یہ سب کو کھلاتے ہیں تو آپ کو شاید کوئی بھی دے دے گا لیکن آپ بولو گے جو یہ بچ جاتا ہے یہ سارے آپس میں مطلب کہ بندر بانٹ ہوتی ہے یہ بانٹتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے میرا مشورہ یہ ہے کہ اب امیر سنت کی طرف چلیں کیونکہ وہ کوش سو گی لیکن پاپا کا ایک وقت ہوتا ہے آخر میں ایک حدیث سنا دوں بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے یقیناً کھلانا پلانا یہ بھی جنت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب عمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی حلال چیز کو چاہتا ہو اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفیرت فرما دے رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں اخلاق کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ اسلام اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہ یہ پھل فروٹ ضائع بھی نہ ہوتے ہوں اور یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو یوں پھل فروٹ میں ڈال دینا کہ یہ گیلی ہو جاتی ہیں پانی والی ہو جاتی ہیں پھر کھائی بھی نہیں جاتی ہے صحیح یہ پھر بچے جائے تو بچی ہوئی چیزوں کو بھی اصطراف اور فضولیات اور ضائع ہونے سے بچانا صاف صفائی ستھرائی اور جو کچھ اس کے تقاضے ہیں شریعت کے اس کو پورا کرتے ہوئے حلال کے رزق کے ساتھ حلال مال کے ساتھ اب جا سے بچتے ہوئے ریا کاری سے بچتے ہوئے میز اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کی خیرخواری غم اور غمخواری کے لیے ثواب کی نیت سے یہ کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے چلتے ہیں میرے لیے سنت کی